بولا دیکھ تو جو یہ تو نہیں مجھ سے معزز رکھا اگر تو نی مجھے قامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پس ڈالوں گا مگر تھوڑا